وہ رسول کے تم پر اللہ کی روشن آیتیں پڑتا ہے تاکہ انہیں جو آمان لائے اور اچھے کام کیے اندھیریوں سے اجالے کی طرف لے جائے اور جو اللہ پر امان لائے اور اچھا کام کرے وہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کنچی نہر بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں بے شک اللہ نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی